اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولہ علیہ وسحب وبارک وسلم مدنی چین کے ناظرین سلسلہ تخلیق کائنات کے شاہکار کے مختلف سیگمنٹس میں ہم نے الحمدللہ اللہ تعالی کی طرح طرح کی نعمتوں کے بارے میں سنا اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے ہم نے جہاں پر درختوں کے بارے میں سنا ہوا کے بارے میں سنا پہاڑوں کے بارے میں سنا پانی کے بارے میں سنا اور دیگر کئی نعمتوں کے بارے میں سنا آج ہم اس سلسلے میں اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو में میں سے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی پسندیدہ फल کو پیش کریں گے اس کا ذکر کریں گے اور اس کو کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے کھلکوں سے کیا کیا فوائد حاصل यह جا سکتے ہیں اور یہ کہاں ہوتا ہے کس انداز سے ہوتا ہے یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے اس سے جسم کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں اس کا پروسس کیا ہوتا ہے جب یہ مارکیٹ میں جاتا ہے دیگر ملکوں میں جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے جی ہاں بڑا پیارا پھل بڑا سوہنا پھل جسے اردو میں کینو کہتے ہیں اور انگلش میں اورنج کہتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں بڑی کسرت کے ساتھ پایا جاتا ہے الحمد للہ عزاجل پاکستان میں اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کا ذائقہ بڑا ہی مزیدار قسم کا ہوتا ہے یہ ہر عمر کے لوگوں کا پسندیدہ پھل ہے جی ہاں چھوٹے بڑے مرد و عورت یعنی سارے ہی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں دھوپ میں بیٹھ کر کھائیں گے اور ہلکا سا نمک لگا کر کھائیں گے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوگا جی ہاں مزید اس کے بہت سارے آپ کو فائدے بتائیں گے نیت کر لیں ان فوائد کو حاصل کر کے انشاءاللہ اللہ اچھی صحت بنائیں گے اور عبادت پر قوت حاصل کریں گے نیکی کی دعوت پر قوت حاصل کریں گے تو یوں یہ ہمارا سیکھنا سننا اور انشاءاللہ شاء اللہ اچھی نیت کے ساتھ صحت مند ہونا اور اس صحت مند ہونے کے ساتھ عبادت کرنا بھی طواب ہو جائے گا آئیے سنتے ہیں کہ کینو کھانے سے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو اس کے اب فائدے بتائیں گے اور نیت کر لیں کہ ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی جو کھانے پینے کی نعمت ہیں ان کو ضائع نہیں کریں گے ان کا اثراف نہیں کریں گے اگر اس میں چھوٹے سائز کا ہو یا کچھ اور ایسا پرابلم ہو جائے تو اس کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی اچھا استعمال کر لیں گے اس کا جوس بنا لیں گے یا کسی جانور کو کھلا دیں گے یا اس طرح کا میٹر کر لیں گے اس کو زیادہ سے بچائیں گے ماہرین کا کہنا ہے کہ کینو کا استعمال آنکھوں کی بہتری کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے تحقیق کے مطابق کینو وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کے ٹشوز کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اس کا مسلسل استعمال آنکھوں کے موتی جیسی بیماری کا راستہ روکنے کے لیے بہترین ہوتا ہے اگر آپ اپنی نظر تیز رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک کینو کھانے کی عادت ہے کینو کے اندر وٹامن سی کثیر تعداد میں ہوتا ہے جو چہرے کو انتہائی خوبصورت بنانے میں مددگار ہوتا ہے کینو خون صاف کرنے میں مدد دیتا ہے اور وائرل انفیکشن سے بچاتا ہے یہ پھل ہماری جلد کو یعنی اسکن کو صحت مند بناتا ہے آپ نے سنا کہ کینو کا لگاتار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ زوجل آپ کی آنکھیں بہترین صحت مند رہیں گی اور آپ کو دکھائی صحیح دے گا کینو کھانے سے جلد صحت مند ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل جگر اور پھیپڑوں کو کینسر کے خلاف طاقت ملتی ہے یعنی یہ مزاحمت کرتا ہے کہ بندے کے ان اضاء کو کینسر نہ ہو یہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح کینو وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں ان کا لگاتار استعمال ان کو مسلسل کچھ نہ کچھ کھانے سے انسان کے جسم کا جو مدافعاتی نظام ہے قوت مدافعت جس سے کہتے ہیں یہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور انسان طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و بارک و وسلم مدنی چین کے ناظرین ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک باغ کے اندر کینو کھانے کے کچھ فائدے بتائے تھے اور مزید بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کینو سے میں کیا کیا فوائد ملتے ہیں کن کن بیماریوں سے اس کے علاج ہوتے ہیں اور یہ کیا کیا انسانی صحت کے لیے مفید انداز اختیار کر کے بندے کو نفع پہنچاتا ہے ہم نے کچھ بیان کیے کچھ اب بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کینو جو بڑا چمکتا ہوا دمکتا ہوا خوبصورت حالت میں ہمارے گھروں میں آتا ہے اور واقعی دیکھ کے کھانے کو دل چاہتا ہے لیکن اس کی چمک سے پہلے دمک سے پہلے یہ ہوتا کیسا ہے میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مالٹوں پر ان کینوں کے اوپر اچھی خاصی مٹی لگی ہوئی ہے اور یہ باغ سے ٹوٹنے کے بعد فیکٹری میں آتے ہیں ٹرکوں کے اوپر آتے ہیں اور کنٹینر کے اوپر آتے ہیں لوڈ ہو کر آتے ہیں اور کچرا مٹی آندھی طوفان وغیرہ جو چلتے ہیں ان کے اثرات ان پر نمایاں ہوتے ہیں لیکن جب یہ فیکٹری میں آتے ہیں ان کا ایک پروسیس کیا جاتا ہے اور اس پروسیس کے بعد یہ اس شائننگ کے ساتھ چمک دمک کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور دیگر ممالک کے اندر ان کو روانہ کیا جاتا ہے یورپ کے اندر افریقہ کے اندر رشین اسٹیٹ کے اندر اور دنیا بھر میں ان کو پیکنگ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ ججل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پروسیس میں کتنے اسٹیپ ہیں اور کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ کینو اس طرح اچھی حالت میں ہمارے سامنے آتا ہے پالش ہو کر آتا ہے چمک دمک کیا آتا ہے اور ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں لیکن جب بھی کھائیں اچھی نیت کے ساتھ کھائیں کہ اس کینو سے جو से بنے گی की شاء اللہ سے خوب بھی ان کی خدمت کروں گا آئیے آپ کو بتائیں کہ یہ کینو کیسے پالش ہوتا ہے مدنی چین کے ناظرین جب یہ کینو مالٹا جسے ہم آرنج بھی کہتے ہیں جب یہ باغات سے ٹوٹ کر آتا ہے تو ٹوٹنے کے بعد ٹرکوں پر لوڈ کر کے میں فیکٹری میں اس کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کو مشین کے اوپر ڈالا جاتا ہے اس وقت اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹی بھی لگی ہوتی ہے گرد و غبار بھی ہوتی ہے اور اس کے سائز میں بھی فرق ہوتا ہے اور یہ مختلف انداز کے ساتھ یہاں پر ڈالتے ہیں یہاں سے اس کا اگلا پروسیس اس کی شائننگ کا دھلائی کا اور دیگر شروع ہے انشاءاللہ شاء آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں مدری چین کے ناظرین پہلے اسٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ مالٹا کس آلم میں ہمارا کینو کس کی حالت میں یہاں بیلٹ پہ چڑھایا جاتا ہے اس کے بعد اگلا اس کا مرحلہ ہے وہ اس کو پانی کے ساتھ دھونے کا ہے اس کو شاور کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے پانی شاور ہو رہا ہے یہاں سے پانی کے کترے نیچے گر رہے ہیں اس پانی کے اندر ایک خاص قسم کی دوائی مکس کی جاتی ہے جس کو ٹیکٹو کہتے ہیں ٹیکٹو ٹیکٹو دوائی جب اس پانی میں شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پانی ان مالٹوں کے اوپر دیکھیں بڑی اسپیڈ کے ساتھ گرتا ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں برش چل رہے ہیں یہ جو برش ہیں یہ مالٹے کو رگڑ رگڑ کے صاف کر رہے ہیں ان کی مٹی کو اتار رہے ہیں اور ان کی مٹی یہاں سے ڈرین ہو کر سائڈ کے اندر پانی کے ساتھ نکل رہی ہے اور یہاں سے یہ صاف ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں اس ٹیکٹو دوائی کا فائدہ کیا ہوتا چھڑکا جاتا ہے شاور کیا جاتا ہے تو یہ مالٹا جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے یہاں پر اس پر پانی زیادہ مقدار میں پھینکا جاتا ہے کہ اس کی ساری مٹی کچرا وغیرہ دھول وغیرہ اتر جائے اور یہ بالکل صاف ہو جائے اس کے بعد سات ہی اگلا اسٹیپ ہے آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ کہ یہاں پر نیچے فون چل رہے ہیں اور یہاں سے مالٹے کا پانی کم نظر آئے گا آپ جب یہاں پر آتے ہیں اس فارم پر رگڑ کھاتے ہیں تو ان کا پانی فارم چوس لیتا ہے ریڈیوس کرتا ہے کم کرتا ہے اور یہاں سے پانی کم ہونے کے بعد جب یہ نارمل ہوتے ہیں تو ان کو نیک برنر سے گزار کر آگے ڈرائی ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اب ہم آپ کو ڈرائی ہونے کا مرل دکھائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ سلحیب صلی اللہ تعالی محمد مدنی چینل کے ناظرین جب یہ کینو خشک ہونے کے لیے برنر میں آتا ہے جو کہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس برنر میں 36 سکس ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کینو کو ہیٹ دی جاتی ہے گرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے اگلے مرحلے پر جو آپ میرے لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں ایک اور مشین ہے اس مشین میں جا کر اس کے اوپر ویکس لگتا ہے اویز اور ویکس ان کا اس کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے اس میں چمک ڈالنے کے لیے اس میں شائننگ ڈالنے کے لیے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لیکن جب اس کا اس پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اس پر پھر بھی یہ گیلا رہتا ہے یہ میڈیسن جس کے اوپر لگاتے ہیں وہ خشک نہیں ہوتی چنانچہ اس کو مزید خشک کرنے کے لیے آگے ایک اور برنر لگا ہوا ہے اس برنر میں یعنی اس بھٹی میں جب یہ پہنچتا تو پھر 36 سکس ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کو خشک کیا جاتا ہے تاکہ جو اس کی میڈیسن ہے جو شائننگ اس کو پہنچا رہی ہے وہ خشک ہو جائیں اور اس کی چمک مستقل ہو جائے جب تک یہ یوز نہ کیا جائے اس کی چمک دمک میں کچھ فرق نہ آئے انشاءاللہ اب ہم آپ کو اگلے مرحلے میں لے کے چلتے ہیں سلح الحبیب صلی اللہ علیہ محمد yeah, Allah, oh, yeah, مدنی چینل کے ناظرین جب یہ برنر سے نکلتا ہے تو اب خشک ہو کے رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چمک ہے دمک ہے شائننگ ہے اور بڑا خوبصورت مالٹا بڑا پیارا کینو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہو تو یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر یہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر مشینیں چل رہی ہیں تو یہ چھانٹ کا مالٹا جس کے مالٹے کے اوپر جالی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ جالی نظر آ رہی ہے لائنیں نظر آ رہی ہیں سکریچز نظر آ رہے ہیں اس مالٹے کو یہاں سے یہ نیچے ڈال رہے ہیں اور جو میرے ہاتھ میں مالٹا ہے یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے یا بڑی منڈیوں میں جائے گا بڑے شہروں میں جائے گا اور یہ مالٹا ایکسپورٹ کوالٹی نہیں ہے یہ نیچے آئے گا اس سے جوس بنے گا اور دیگر مختلف کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا اور اسی مالٹے سے جیمس بنتے ہیں جوسیس بنتے ہیں اور بھی کئی مشروبات تیار کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو ضائع کرنے سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ اگلا فراستہ آپ کو ہم بتائیں گے مدر جین کے ناظرین مالٹا پالش ہونے کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے اس لائن میں آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نائن اسٹیپ نو اسٹیپ ہیں سب سے بڑے سائز کا مالٹا پہلے اسٹیپ میں الگ ہو جائے گا جو اس سے چھوٹا ہوگا اگلے اسٹیپ میں الگ ہو جائے گا اس سے چھوٹا ہوگا اس سے اگلے سائز میں آگے آ کے اسٹیپ میں چھوٹا ہو جائے گا یہاں تک کہ جو سب سے چھوٹا مالٹا ہوگا وہ نئے اسٹیپ کے اندر جا کر الگ ہوگا یہ نائن اسٹیپ جو ہے یہ مالٹے کو الگ کرنے کے لیے بنائے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کی ہوئی بنائی ہیں اس طرح اس مشین پر فنگر نما مشینیں لگی ہوئی ہیں جو مالٹے کے سائز کے حساب سے اس کو وہیں سے الگ کر پیکنگ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور پیک ہونے کے بعد آگے پھر دیگر منڈیوں میں مارکیٹوں میں ممالک میں بھیجا جاتا ہے آئیے اب آپ کو پیکنگ کا مرحلہ دکھاتے ہیں ناظرین آپ نے کینو کی پروسیس کا جو طریقہ سنا اور دیکھا اب ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں یہ کینو پالش ہونے کے بعد جب مختلف لائنوں میں آتا ہے اس کے سائز الگ کیے ہی جاتے ہیں تو آپ یہ سامنے میرے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے سائز آپ کو الگ الگ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ مختلف سائز, سائزوں کے مالٹے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس نے کسی کو بڑا بنایا کسی کو چھوٹا بنایا لیکن ہیں سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے اس مالٹے کا سائز اور اس مالٹے کا سائز آپ دیکھیں کتنا فرق ہے تو یہ جو نو لائنیں چل رہی ہیں اس میں یہ بڑی لائن ہے اور یہ چھوٹی لائن ہے یہاں سے یہ مالٹا فائنل ہونے کے بعد آگے جاتا ہے اور جو لیبر کام کرتی ہے ہمارے اشغان رسول کام کرتے ہیں مسلمان بھائی یہاں سے یہ ان کو مختلف پیٹیوں کے اندر مختلف جو پیکنگ کے بیگز ہوتے ہیں ڈبے ہوتے ہیں مالٹے کی خاص کے اعتبار ان کو پیک کرتے ہیں پھر پیکنگ کے پروسیس کے بعد اسٹیچنگ ہوتی ہے اسٹیچنگ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ گاڑیوں پہ لوڈ کیا جاتا ہے اور یہاں سے پھر دیگر ممالک اور دیگر جنگوں پر روانہ کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس مالٹے کی شائننگ کے لیے پالش کے لیے اس کو چمکانے کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ اس مالٹے کو چمکانے کے لیے کتنی محنت درکار ہے تو ہم نے کبھی غور کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دل دیا ہے دل ہم نے دل کو چمکانے کے لیے کیا کوشش کی اس کو مہکانے کے لیے کیا کوشش کی دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے اور دل پہ جو زنگ لگتا ہے کالک لگتی ہے وہ بھی اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہے جو نیکیاں کرے گا اس کا دل چمکدار ہو جائے گا اور جو گناہ کرے گا اس کا دل کالا ہو جائے گا تو دیکھیں چمکتا وہ مالٹا کتنا پیارا لگتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے اس کو پانے کو دل چاہتا ہے چھونے کو دل چاہتا ہے اسی طرح جو چمکدار دل والے ہوتے ہیں نیک بندے ہوتے ہیں سبحان اللہ ان کی چمک سے اور ان کی نورانیت سے بڑے بڑے گناہ اللہ کے کرم سے نیک بن جاتے ہیں جس طرح اس فیکٹری میں آنے والا ایک بڑا ہی وہ سیدھا قسم کا پرانی قسم کا مٹی سے اٹا ہوا مالٹا ایک پروسس کے بعد ایک صحبت میں آنے کے بعد ایک ایریے میں آنے کے بعد یوں چمک کے نکلتا ہے ایسے ہی جب کوئی گناگار بدکار سے آکار کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جاتا ہے اللہ کے ولی کی صحبت میں آ جاتا ہے تو اس کا اندر بھی چمکدار ہو جاتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے صح شبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کریں ہم بھلائی کے کام کریں اللہ تعالی کو راضی کرنے والے کام کریں اور اچھے کاموں میں لگ جائیں تاکہ ہمارا دل بھی روشن ہو جائے اور ہم آخرت میں سرخرو ہو جائیں دعوت اسلامی کے مدنی مول کے ساتھ وابستہ رہیں نہیں ہے تو ہو جائیں مدنی چینل دیکھتے رہیں نمازوں کی پابندی کریں مدنی انعامات پر عمل کریں امیر علمت کا مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو پابندی کے ساتھ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں ہفتہ وار حسمتوں بڑے اجتماع میں شرکت کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارا سیاہ دل بھی چمکدار ہو جائے گا سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد